الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة عمالنا من يعد الله فلا مضلنا له ومن يضلله فلا هادي له ما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالح فرنفسه ومن نصاف علي صلى الله عليه وسلم رب اشتح لي صدري واسر لي عمري محرد غدر من يفقه قولي یہ ركايت من اپر ہے, جس میں فرمایا گیا ہے منا بلا صالح تو نے کیا نیک عمل سل نفس ہی تو اس نے اپنی آپ کے لیے کیا اپنی جان کے لیے کیا وہ عمل اس نے اپنے لیے کیا مانا سا اس نے کوئی برائی کی پالیا وہ اس پر باقی رہے گی شہزادی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں ایک کہانی لکھی ہے اور اس کہانی کے بعد جب نتیجے کے طور پر جو بات لکھتے ہیں تو پھر اس نتیجے میں اس آیت کو لکھایا کہانی میں نے لکھا ہے کہ ہم ایک کشتی میں بیٹھے سفر کر رہے تھے اور ہمارے آگے ایک دوسری کشتی سفر کر رہی تھی تو اس کشتی کو مسئلہ پیش ہوا اور ڈوبی اور اس میں دو آدمی ڈوبنے لگے وہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں ڈوب رہے ہیں. تو ہم نے اپنی کشتی میں کہا کہ جو کوئی ملا ہو اس کشتی میں تیراک ہو اور وہ ان آدمیوں کو بچائے تو ہم ایک ایک آدمی کے بدلے میں پچاس کے پانچ سو دینار دیں گے پچاس. تو پچاس دینار دیں گے پچاس تو لہس سو پچاس دینار ہی آدمی ہم دیں گے اگر ان دو کو کسی نے بچا دیا اس میں ایک تیراک تھا اس کشتی میں اس نے لگائی اور ایک آدمی کی طرف بڑا اس کو کوشش کی اس کو بچا کر اس کو نکال کر لا کر کشتی میں ڈال دیا لیکن اتنی دیر میں دوسرا آدمی ڈوب گیا تو کشتی والے آدمی نے کہا کہ بس اس کی قسمت میں ڈوب ڈوبنا لکھا ہوا تھا اور وہ ڈوب گیا اور یہ جو آدمی تھا اس کو بچا لیا گیا اس پر وہ تبصرہ کر رہے تھے کشتی والے تو اس تہراک نے کہا کہ دراصل بات ایسے ہے کہ ان دونوں کو میں پہچانتا تھا جو ڈبچے کھا کر ڈوب رہے تھے ان میں سے ایک آدمی وہ تھا کہ میں ایک دفعہ جنگل میں سہراہ میں آ رہا تھا اور میں تھک گیا میں کسی مجھے بستہ درپیش ہو گیا سفر کا تو ایک آدمی نے مجھے اونٹوں پر بٹھایا تھا اور اس تکلیف میں مجھے راحت پہنچائی تھی اور یہ دوسرا آدمی تھا یہ بھی ہمارے مالک کا تھا لیکن اس سے بچپن نے میری پٹائی کی تھی تو اس وہ جس کا احسان تھا میں اس کی طرف بڑا اس کو بچاؤں اس کو بچایا تو دوسرا جو ہے مر گیا تو اس کا آدمی کے آخر میں پھر انہوں نے اس کسی جگہ شہر لکھتے ہیں بڑا مزدار ہو کسی جگہ آیت لکھتا ہے عربی کا شہر لکھتے, لکھتے ہیں کسی جگہ آیت لکھتے ہیں کسی جگہ کوئی حدیث لکھتے ہیں تو پھر نے اس کے آخر میرے اندر کہانی کے نظریے میں لکھا ہے کہ واقعی من صالحا فلنفسی جس نے نئے عمل کیا اپنے آپ کے لیے کیا اونٹ پر بٹھانے کا ایک نیک عمل ان دو آدمیوں کے درمیان تھا جو عرصہ دس سال بیس سال پچیس تیس سال کے بعد اس نے اپنا اثر دکھا کر اس کو فائدہ دلایا اور وہ پٹائی والا عمل ایک آدمی کی گردن پر تھا لوڑوں کے درمیان عمل پڑا ہوا تھا اور وہ عمل جو ہے پچیس تیس سال بعد یا پندرہ بیس سال بعد جتنا عرصہ درمیان میں گزرا اتنے عرصے بعد اس کو اپنی تاثیر دکھائی اور اس کو نقصان پہنچایا ایک شریف ہے کہ اللہ تبارو تعالیٰ, تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ گرزتی تھی ڈولتی تھی اس پر اللہ تبارہ سال و پہاڑوں کو ڈالا پہاڑ زمین کی میخیں ہیں ان نے اس کا ڈولنا لرزنا اور کب کپانا روکا تو اسی کے بعد ہی انسانوں کی ظاہر کے قبل ہو سکتی تو گیا اس کا درجہ اور کپانا یہ پہاڑوں کے ڈالے جانے سے روکا اور پہاڑ پہا پہاڑ یہ زمین کی میخیں ہیں وہ جاننا جبالا اور اتارا اور بنایا ہم نے پہاڑ کو پہاڑوں کو میں کچھ یونیورسٹی کا شاہ ولی اللہ ہاسٹل ہے اس کا میں وارڈن ہوتا تھا تو صبح کے ہمارا دس قرآن ہوتا تھا تو رات کو میرا گراسی کا پی ایچ ڈی پروفیسر مہمان تھا صبح دس میں بیٹھا تو یہ ای آیت آیو خلقنا زبال اٹا تھا اور ہم نے بڑھایا پہاڑوں کو میں تو اس کی میں جو تھوڑی سی تھی سیکھی تو ڈاکٹر صاحب جس کو ذرا پھر کہ یہ کیا بات کہی گئی ہے قرآن پاک میں قرآن پاک کہہ رہا ہے اور خرنا کا خرد اور بنایا ہم نے پہاڑوں میں ہو کے صبح اللہ آدمی جو ہے اور اس پر ایک کیسی ہے تعریف انہوں نے کہ تمہارے کا بڑا سول میں بیان, بیان ہوا ہے تمہارے جغرافی میں اس بات پر باس ہے کہ ہر زمین کا جو بڑا ٹکڑا ہوتا ہے میدانی اسے کا گردا گرد پہاڑ میکہوں کی شکر میں لگی ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اپنے جولی میں دامن پکڑا ہوتا ہے یہ پاکستان ہندوستان کے جو میدان ہے اس کو ہماریا اور ہندو کو ہم کوش اور کراکرم ان پہاڑوں کے سلسلوں نے اپنے داموں میں پکڑا ہوا ہے وہ پہاڑوں کی بیٹھے اگر ہٹ جائیں اور بارشیں ہوں تو یہ ساری مٹی جو ہے یہ بیر ہند میں ہوگی اور ہند کا پانی یہ جہاں سے زور لگا کر میکسیکو سمندر بنا دے گا واقعی یہ نکلو میں پاک میں تو علوم کی بہار ہے لیکن وہ جس کو جتنا فہم ہے جتنا دیکھتا ہے والی کتابوں کے پاس ہے کی در صاحب کہ اس آدمی نے تو جدید سائنس فزکس کیمسٹری اور ان چیزوں کو روشنی میں روایتوں پر باس کیا آدمی کی عقل کو چکر دے دہ کرنی گما گما کے دانیشور کو پتا چلتا ہے کہ قرآن کیا ہے شاید وہ بات ہی تھی کہ اللہ میں نے بنایا پہاڑوں کو تو وہ پہاڑ بڑی قوت والی چیز ہے بھاری قوت والی چیز ہے مضبوط چیز ہے اور اس لیے پہاڑ سے زیادہ قوت والا ہے جو پہاڑ میں سداخ کر دیتا ہے اور لوہے سے زیادہ قوت والی چیز ہے وہ آگے جو لوہے کو پگلا کے رکھ تھی اور وہ آگ سے زیادہ قوت والی چیز پانی ہے جو کہ آگ کو بجا کے رکھ دیتا ہے اور پانی سے زیادہ قوت والی چیز یہ ہوا ہے جو پانی کو اڑا کر رکھتے تھے تو آواز کی وہ مشرقی پاکستان میں آواز چلی تو سمندر, سمندر میں کھڑے جہاز کو اس نے اٹھا کر خشکی پر ٹینک دیا اخباروں میں آئے اس, اس جہاز کو پھر سمندر میں لانے کی کوئی چیز نہیں تھی کوئی ایسی کرین نہیں تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اس کو سمندر میں پھر لاتی جاڑ کو خوشی بار توڑا گیا جسے آپ لوگ کے کیا گیا اور پہ سارے پروزے وغیرہ کھول کر توڑ پھوڑ کر پھر دوبارہ سے یہ ہاں کی قوت آئی اور آآ آآ الصاف صرف اگلے ٹہر میں پک اپ کے کتنے ہاؤ ہوتی ہے اور پچھلے ٹہر میں کتنے ہبا ہوتی ہے تیس تیس پاؤنڈ کرتے ہیں پانچ سو لوٹ ڈالتے ہیں موسم والے جو ہے تو پچیس پچیس کرتے ہیں پچیس پچیس کرتے پاؤنڈ کرتے ہیں اور ٹرالا کتنا وزن اٹھاتا ہے جی ساٹھ ٹن کو،, کو،, کو کتنے پاؤنڈ ہاؤ اٹھاتی ہے کیونکہ چھبیس تیرہ میں ہوتی ہے قوت تو اس کو اپنے کرنے تو اٹھایا اتنا بوجھ آواز کا جو ہے تو تیس چالیس میل کی رفتار سے ستر اسی میل کلو میٹر کی رفتار سے جڑا رہی تو ہے سر تو ہاں. جس وقت کہ اس, اس پر قومی ہاتھ پر اللہ تعالی نے آزاد دینا چاہا تو فرشتے نے کہا کہ یا اللہ تبارے کو تعالیٰ کیا میں بیل کے نسنے کے برابر بیر کے ناک کاسنے کے براب چھوڑ دوں تو اجازت میری بیر کے, کے برابر تو اس داخل میں کہا کہ یا اللہ میں سوئی کے ناکے کے برابر ان پر آواز چھوڑ دوں تو اس کو اجازت آواز چھوڑ تو سر صلی اللہ علیہ سرفن آتی ہے سورہ سُرحا کا کیا اور سب سب سبھا لیا عثمان کا ان پر جو ہوا چھوڑی تیز ہوا چھوڑی سات راتیں اور آٹھ دن اور وہ ساٹھ ہاتھ کے قد والے لوگ ساٹھ ہاتھ جو ہے نو فٹ بنتے ہیں اور نو فٹ والے آدمی کا پندرہ فٹ قدم ہوتا ہے اور پینتالیس ملی فی گھنٹہ اس کی عام رفتار ہوتی ہے اور دہرائے دو سو ملی فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی ہے وہ او آواؤں کو اٹھاتی جس طرح اور زمین پر مرتی تھی اور پٹک کر اس طرح کہ جس طرح سے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں کیا شرم کا کیا, کیا؟ تو و سمود کے واقعات تو نظرے ہوئے ہیں میں جس بستی کا رہنے والا ہوں وہ شار رشم پر ڈالو سینیٹوریم سے دس میلے کر ہے اور اس ڈالر سیلٹوریم پر ایک ایسا عذاب آیا اس کے پاس ایک بستی تھی کہ خشک پہاڑ سے پانی کا ایک ریلا چلا ہے جس نے بڑے بڑے پتھروں کو لڑکایا ہے اور لوگ پتھر آئے انہوں نے کہ پکی دیواروں کو مارا ہے اور ان کو گرایا اور لنڈر زمین بوس ہوئے اور کافی عرصہ جو ہے کوئی سمجھ نہیں رکھ رہے کہ پانی آیا کہاں سے تو لوگ کہتے کہ یہ پانی ابلا ہے اس سے آ, زمین سبلا ہے کہ کیا ہوا ہے تو میں یہاں پوچھتا رہا تو پرانے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکرتا کرتا ورزری دیسمان شاہ تھر بندے والا تو, تو یہ بدوان سنا ہم نے آسمان شاہ تو کبھی اس کا ہوتا ہے کہ وہ بہنان آیا ہوا ہے پانچ ہزار کیوسیک پانی بادل میں اٹھایا ہوا ہے اور منجانے واللہ اس حکم ہوتا ہے کہ اس کو پانچ گھنٹے میں ایک ایک قطرہ کر کے تم نے زمین پر گرانا ہے تاکہ زمین کی بھی ہو شادہ بھی ہو دریا پہ جائے چشمے کو پانی پہنچ جائے سب کچھ ہو جائے اور علاقے کو نقصان نہ ہو تو کبھی اس سے ہوتا ہے کہ بجلی چمکتی ہے وہ سارا پانی بحق وقت کر پیش کو شک کہتے ہیں یہ افطار کی جو بات ہے یہ تشریح کر سکتی ہے کچھ سارا پانی بادل نے پہاڑی پر گرایا ہے اس کا دریا بنا ہے اور اس نے جو ہے تو بڑی بڑی پتھروں کو اتنے پتھروں کو رڑکایا کہ انہوں نے پکی دیواروں کو مارا ہے لنڈر کے بوجھ کے نیچے کھڑی دیوار کو گرا کر لنڈر کو زمین بوجھ کیا اور یہ وہ بستی تھی جس جس میں مسجد نہیں تھی مسجر بنانے کے لیے لوگ آتے بھی تھے تو وہ لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے مسجد کا میں نے سنا کہ اسی دوسرے علاقے کا آدمی آیا ہے پیسے لے کر کے مسترد بنانا چاہتا ہوں وہ آدمی گم ہوا ہے وہاں اس بستی میں پھر ملا ہی نہیں اور اس بستی میں فقط ایک کبھی والا ساتھی رہتا تھا اس کا کچا مکان تھا اور اس وقت رات کے دو بجے یہ بوڑھا بابا جو تھا اس وقت کہ یہ سارا نمک کھڑا ہوا ہے تو یہ جاگ رہا تھا پھر سے کوئی ڈماز پڑی ہو یہ جاگ رہا کہ باہر نکلا تو اس نے پانی کا ریلا جس نے دیکھا اس نے کہا کہ باقی تو پڑکے مکان ہیں دو تو بچ گئے بس ہم تو گئے گئے اب تو میں بھاگ سکتے ہیں لوٹ سکتے ہیں کوئی آدمی کہتے کہ پتھروں کو بہایا ہے اور باقی مکانوں کو گرایا ہے اور ایک گاہ کو گرایا ہے وہ درخس گرا ہے کہ اس کے مکان کے پاس ایسے وہ مودی گرا ہے اور بھی جو بڑے پڑے پتھر لڑک کر آئے ہیں وہ اس کے ساتھ لگے ہیں اتنی دیر میں اور سے دیوار بنی ہے اور وہ پانی کا رہلا اس کے مکان سے الادا ہو کر کیا ہے پاد سمود تو اس وقت کی یاد کی بات ہے آپ کو ایک گنگار آدمی اس دور کا آپ کو سنا رہا ہے پادو سمود کی باتیں یہ نہیں کہ ہمارے سی ایس پی افسر لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں جو کبھی دوہرائی نہیں جائیں کبھی نہیں دوہرائی جائیں گے میرے سامنے دوہرائی کی صاحب ہمارے رسالے کا ہمارا سالے کا میں نے کہا ہوا ہے کہ اس واقعے کو آدمیوں کو بیچ کر وہاں کی پوری تحقیقات کر کے اس کو رسالے کے لیے تیار کرو کیونکہ یہ اس نے ایوریسٹ ہے ایوریسٹ کا نمونہ ہے تو بات کی قوت کی کر رہے تھے کہ حدیث چاول میں فرمایا کہ زمین کو سکون ہوا ڈولنا بند ہوا پہاڑوں کے ذریعے سے پہاڑوں کی قوت پھر پہاڑ سے زیادہ لوگ لوہے کی قوت تو لوہے سے زیادہ جو ہے تو اس کی ہاتھ کی قوت آگ سے زیادہ پانی کی قوت پانی کی قوت سے زیادہ ہوا کی قوت کیا آوا سے بھی زیادہ قوت والا مومن کا عمل ہے جب یہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس طریقے سے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے یہ ان سارے مظاہر قدرت جس پر بات کی اس سے زیادہ قوت والا عمل ہے یہ وہ بہ ہا پہ باری ہے پانی پہ بھاری ہے آگ پہ باری ہے لوہے پہ باری ہے پہاڑ پہ باری ہے اتنی اس کی قوت ہے اتنی اس کی تاثیر ہے اور اس کی قوت اصلی قوت اصلی تاثیر تو آخر میں ظاہر ہوگی بسورت جنت بسورت اٹائے جنت بسورت لکائے ربی اور بصورت رضاء ربی تین محمد ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو اطالقا رضا شکر ہیں کماتے تھے مختوبہ صدی کتنی بار قطل کتاب دنیا سے تو اس نے صاحب نے اطالقاء کو تو لکھا ہوا ہے ایس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شانزر تھی آسنی تو عمل کا نظریہ آخرت میں ہونا ہے عطا لکار رضا کے شکل میں آتا ہوں گی میں آتا ہوں گی کہ وہاں کے کھانے پینے کا تذکرہ قرآن پاک نے امال کے نتائج اور فوائد جو بیان کیے ہیں نا تو اس میں کوئی دو آئے سارے قرآن پاک میں سی ہیں جس میں دنیا کے معاوضے کے شکل کا تذکرہ ہے سارا آخرت کا ہے عمارتوں کا سواریوں کا کھانے پینے کا شادیوں کا جو ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں نا بیٹے کو باپ سمجھاتے خاصا وہ نکڑو خاور کہ خاص تو بڑی شادی ہم کریں گے اور تاؤ داؤ نہ کرو خاور بداؤ سمجھاتے رہتے اس میں دنیا کے سارے تذکرے کر کے اور چرچے کر کے ہم اس کو ہمت دلاتے ہیں انسپائر کرتے ہیں اس بار قرآن پاک نے امال کے, در... کے بدلا ایک دو ایک آئے جہ آتا من جماً اس میں اور ایک جو ہے تو علمانہ نہیں برکاتی برکات بازی کا نہیں ہے بازی کا تذکرہ اس اس میں ہے محمد اور ایک دوسری سورہ سور کی ہے جس میں کہ فکر گستانہ پھر کے بندے بارشوں کا برسنا اور, چیزوں کا ہونا اور سارے قرآن میں اور حادیث میں امال کے بندے کا تذکرہ کرایا ہے تو جنرل کی نعمتوں کو وہاں کے گھر وہاں کے مکان وہاں کی سواریاں وہاں کی مجلسیں وہاں کے باغات وہاں کی نہریں وہاں کی موسیقی اور وہاں کی عورتیں دوستوں جمال اور ان چیزوں کو بیان ہوا ہوا ہے جن کو بیان کیا گیا ٹرافل کا امال کا نتائج وہاں مرتب ہو رہے ہیں لیکن ضمنی طور پر اس دنیا کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے مانا ملا صاحب وہ عمومن پرند حیات ان طیبہ مردوں اور دردوں میں سے جس نے بھی نیکمل کیا اور وہ ایمان والا بھی ہوا تو ہم ضرور بے اس کو حیات طیبہ دیں گے تو اس آیت جو تجربہ کا واقعہ ہوا ہے یہ بردق اور دنیا کی زندگی کا تذکرہ ہے آخرت کا وہ آیتوں میں دنیا میں بھی دنیا کے اثرات و آزائش میں میانمار کے اثرات و انائرش کے طور پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حیاتی طیبہ دیں گے اور حیات طیبہ کے تشریحات جو دوسری آیتوں نے کی ہے کہ وہ اس کو غم اور خوف نہیں ہوگا علیہ نولیا اللہ لاکھوں پنہ ملاحمگ ناگاہ رہو اللہ تعالیٰ کے اولیا جو ہیں ان کو نہ غم ہے نہ خوف ہے ساری ترقیات ساری کوششوں اور سارے مدمادی وسائل کے نتیجے میں آدمی یہ دوشینہ چاہتا ہے کہ غم اور خوف سے جات ملے بڑی جائیداد بڑا کاروبار بڑی ملازمت بڑی افسری صدارت وزارت اور یہ ساری چیزیں بڑے بڑے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ سیاست میں کیوں جھک مارتے اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کریں ہمارا کاروبار ہمارے بزنس کے سلسلے اتنے ہیں یہ جب تک وزارت وزارت ہمارے ہو, سکتی تو ان کو بچانے کے لیے ان کو سنبھالنے کے لیے ہم کرتے ہیں سیاست کی حفاظت اور پروٹیکشن لیتے ہیں تو سارے وسارے کو جمع کر کے انسان کہتا ہے کہ اس کے غموں غموں کا علاج ہو اور اس پر خوف نہ ہو اور وہ مانوی نہیں بلکہ اس کا آواز تو بسا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں ان پر نغم ہوتے ہیں تو خوف ایسی زندگی اللہ تعالیٰ بھجیات دیتا ہے ایسی زندگی ان کو ملتی ہے تو اس میں غم اور خوف نہیں جاتا بڑا بنگلہ ہے لیکن خوف ہے تو کیا فائدہ ہوا بڑا ہوتا ہے لیکن غام ہے تو کیا فائدہ ہوا ایو میڈیکل کالج کا جو سیکرٹری شوبا ہے سیکرٹری کا ہیڈ ہے یہ شاگرد ہے ہمارا کبھی کبھی آتا ہے یا میں کبھی وہاں جاؤں تو اس نے مجھے ایک کہانی سنائی اس نے کہا میں کرنے میں بیٹا ہوا تھا کہ ایک عورت آ گئی مارٹر عورت آ گئی علاج کے سلسلے میں آ کر بیٹھتے ہی اس نے سگریٹ لگایا کش لگانا شروع کر دیا تو کہتے ہیں جب وہ میرے پاس آئی تو اس کا میں نے جو ڈاکٹر اس کی حوال معلوم کرتا ہے اس طرح کے لیے ہسٹری لیتا ہے ڈائگنوز کے لیے تو اس کے حوالے تو شیز گری جو شروع کیا تو بی بی آپ جو ہے تو سگریٹ نہ پیے نا اس کو یہ پتا چلا کہ اس کے دل کا آپریشن بھی ہوا ہے ہارٹ سرجری ہوئی ہے بی بی آپریشن نہ پیے نا سگریٹ تو کہتے ہیں وہ بڑے غصے میں ہوئی جذباتی ہوئی اس نے کہا کہ اس سے بڑی ٹھہ انگزی میں باتیں کرنا شروع کرتا ہے کہ سگریٹ پینا بند کرو سگریٹ پینا بند کرو ڈاکٹر نو کوئی پوچھتا نہیں کہ میں کیوں سگریٹ پیتی ہوں تو کہتا ہے کہ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں سگریٹ پیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جس آدمی کی بیوی بی تھی اس کا سامنے کلینک کے سامنے ہی محل تھا کسی علاقے کا نواب تھا اور کہہ یہ پڑی ہوئی عورت تھی یہ تو کیا دوست اس طرح اس نے کہا کہ, کہ آئی ایم لگ فار دی لاسٹ تھرٹی ایئرس ان دس جیل کہ میں اس جیل میں گزشتہ 30 سالوں سے رہ گئی ہوں میں اس نواب کے بیوی بی، نواب کا محل اور سارے وسائے اسباب خوشیوں اور راحتوں کے سامان اور اس برہن والی عورتیں یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میں تیس سالوں سے جیل میں ہوں گویا اندر جو زندگی اس کی ہے جو اس کی حیات ہے وہ جیل ہے اور وہ دکھ ہے اور وہ ہم ہے اور وہ اندوہ ہے تو میں آپ ضرورت کر رہا تھا کہ مال کا آسلی نظریہ تو آخرت میں ہونا ہے لیکن ضمنی اس کا جو اس کا پرتو جو ہے آکس اس کا آتا ہے اکثر دنیا کی زندگی پر آتا ہے اور دنیا کی زندگی کے بے کہا ہوا کہ حیات اتنی دیں گے اگر مالدار ہو تو خوش ہو گے غریب ہو تو خوش ہو گے صدر وزیر ہو گے تو اطمینان میں ہو گے اور اگر فقیر اور وہ ہو, ہو گے تو اطمینان میں ہو گئے وہ اطمینان آفیت رات سے نجات اور دکھ سے اور پریشانی سے نجات یہ ضرور دیں گے تمہیں کوئی کو یہ اگر مشورہ بازو کتابیں لکھتے ہیں نہ تو ایسے مطالعے کس آدمی کا رواج ہو میں تو بغیر مطالعے کے بیٹھ ہی نہیں سکتا یا باتیں کرنا جو مولویوں کا کام ہوتا ہے یا مطالعہ کرنا اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر کوئی کہتا ان چلو کچھ زبان لاؤ ذکر فکر میں کی کچھ ابھی تو صاحب ہو اور مطالعے والے آدمی کے ذکر کی عادت کم ہوتی ہے تو میں کسی انگریز کی کتاب میں پڑھ رہا تھا اور اس وقت عجیب بات لکھی ہوئی اس طرح ہوا کہ ایک آدمی جنگل آیا ہوا تھا اور لکڑیاں کاٹ کے اپنے لیے گٹھڑے جا رہا تھا کہ ہفتے دس دن کا دو ہفتوں کا بندوبست ہو جائے جلانے کا تو کہتے ہیں ٹبر برچٹ کوئی انگریز انہوں نے اس علاقے میں توفے وغیرہ چلا کے لوگوں کو مار کے علاقے پر قبضہ کیا تھا غربا رہ گئے تھے تو وہ ان میں بھی وہاں پر کام کرنا چاہتے کہ جنگلات کاٹیں اور یہاں کی لکڑی ہم حاصل کریں اس کو بیچیں تو کہتے اس طرح ہوا کہ اس سے گیا تو اس پر پتھر پر لیٹا ہوا تھا تو اس, اس کو کھا کے تم کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا میں لیٹا ہوا آرام کر رہا ہوں کیا اس نے کہا میں آیا ہوں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گھر کے لیے تو لکڑیاں کاٹ لیا میں آرام کر رہا ہوں اٹھا کر پھر گھر لے جاؤں گا تو اس نے کہا تم تو بڑے ناسمج آدمی ہو تم چھوڑو تو ماؤ میرے ساتھ ٹیبل کے کاروبار میں تم میرا ساتھ دو اور ساتھ کام کرو تو پھر کیا ہو جائے گا اس سے کام کو گرائیں گے لکڑیاں بنائیں گے پھر یعنی کہ یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے پھر اس کو بیچیں گے پھر اسے اتنے پیسے آئیں گے پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا وہ ہوگا ساری باتیں اس کے کرنے کے بعد کا پھر اگلا جاتی ہے پھر کیا ہوگا تو کہتے کیا ہوگا پھر اسے کہتا ہے کہ پھر آرام پھر سے بیٹھے ہوئے کہ ویشل جائیں گے ویشل اس نے جب یہ بات کہی نا جیسے لیٹراگر وٹ وٹ ایم آئی ڈی ناؤ کہا بولتے کہ میں کیا کر رہا ہوں آرام تو کر رہا ہوں مزے بھی تو ہوں نا تو اٹھا رہا ہوں جب تاپڑ بہلنے کے بعد اتنی لکڑیاں گسیٹنے کے بعد مصیبتوں کے بعد وہ اس سے آرام کرانا چاہتا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں دوسرا واقعہ اس سے بڑا عجیب دیکھا کہ ایک آدمی دیا سمندر کے کنارے تو اسے دیکھا کہ ایک مچھیرا آئے ہوئے ہے اس نے وہ کنڈی ڈالی ہوئی ہے اور وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے تو اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ بس میں آیا ہوا ہوں گھر کے لیے سارن کے لیے زیادہ گھنٹہ گھنٹہ ایک میں جہاں کنڈی ڈالتا ہوں کہ مچھلیاں پکڑ لوں پھر تھوڑی سی مچھلیاں لے کر چلے جائیں تو رات کو پکائیں گے سمجھ ہے تو, سمجھے تو اس طرح پر کیا ہو رہا جسے تو میرے ساتھ کام کرنا اتنا بار ٹرالا ہے اور سمدر بار ٹرالے چلتے ہیں نا مچھلی پکڑتے ہیں ڈی فریج کرنے کا پورا کارخانہ ہوتا ہے ٹرالا جو ہوتا ہے تو کہتے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے مچھلی ہوں گی پھر ان کو بیچیں گے آمدنی ہوگی یہ ہوگی وہ کہہ کہ سکے پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا ساری باتوں کے اس کے بعد کہتا ہے تو نے کا جب یہ سب کچھ رہے گا دین آف اینڈ آن یو ول بی کمنگ ٹو سی ہاں جی دوست گئے صرف دل کو خوش کرنے کے کبھی کبھی कب, کبھار تم آؤ گے سمندر کی طرف اور بشتیاں پکڑو گے صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نے جواب میں کہا کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ نہ ہو اب میں کیا کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے تو آئے ہوں سہر سے سپاٹا کیا تھوڑی دیر یہ مچھلیاں پکڑ کے اور تھوڑی, تھوڑی سے لے کر تو میں وہ یہ کر رہا ہوں جس کو تو پاپڑ پہلنے کے بعد مجھ سے کروا رہا <laughs> اللہ لیکن بھارا اس, واق اس واقعے کو میں تا زندگی میں تعطل پیدا کرنے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ معتل ہو جائیں مسلمان کی شان نہیں ہے یہ تو انگریزوں کی ایک ناپختہ فلسفہ اور ایک جو ہے تو یعنی کچا اور پودا مضمون تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب کھیت میں ہوتے تھے تو نظارہ تھا ان کا ایک ہزار غلام مظاہرین نہیں ہیں تو سندھ میں سفر کیا ہے سندھ کے ایک وڈیرے کی تیس میل زمین ہے جریب کنال نہیں تیس میل پانچ ریلوے سٹیشن اس میں پڑتے ہیں تو خیر جی وہ بات کیا کہہ رہے تھے ہاں ایک ہزار غلام کھیتوں میں کام کرنے والے ایک غلام کی قیمت ہوتی ہے چلو کم از کم دس ہزار روپئے بارہ ہزار درم ہوتا ہے دس ہزار روپئے لگاؤ دس ہزار درم لگاؤ دس ہزار گرم جو ہے تو یہ بن گئے ڈھائی ہزار تو لے چاندنی اور ڈھائی ہزار کو اگر اس کی قیمت ایک سو بیس روپئے تو لے ایک سو کی ضرب اگر دو ڈھائی ہزار کو تو کتنا ہوا ڈھائی کروڑ روپے پچیس لاکھ لاکھ ہوئے یہ لا. ہم نے کتنے کی قیمت لگائی ایک غلام کی آج کل کے حساب سے آپ ایک ہزار غلاموں کو ضرورت ہو کتنی اس کی بلکیت ہے تھے جب کھیت میں کام کر رہے ہوتے تھے تو کوئی آدمی دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ اتنا پکا دنیا دار آدمی ہے کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی آخر کار کوئی تال نہیں تمہارے جب آج آپ آ جاتے تھے آدھا دنوں کا جو کام کا مقبل ہو جاتا تھا یا انہیں دین کے شعبے پر, پر آ جاتے تھے تو پھر دیکھنے والا آدمی سمجھتا تھا کہ اس آدمی کا اس آدمی کو دنیا کی کوئی سمجھ ہی نہیں کہ اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تال رکھتی نہیں کہ موومن محنت کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کی اپنی اپنی نیتیں ہیں آپ پیسہ گمانے میں جہاد کی نیت بھی کر سکتے ہیں یہ نئی جہری تندی میں جو ہے نا کبھی ہم ایسا بیان کریں تو ہمارا مذاق اڑایا کرتے ہیں تو میں ان سے کہا کرتا ہوں آپ کا علم ابھی نہ پختہ ہے اور ہم, ہم کوئی پختہ نہیں ہیں، میں کوئی پختہ نہیں ہوں اس بات کا مجھے دعویٰ نہیں ہے لیکن یہ مجھ پر اللہ کے احسان ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بغت گزارا ہے کہ جو بہت پختہ تھے علم کے پہاڑ تھے اور اس بات کو میں کہ اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں تو پاکستان ہندوستان کی مایا ناز شخصیت مولانا شمض اللہ افغانی صاحب کی کہی ہوئی بات ہے آپ جہاد کی نیت کر سکتے ہیں اس میں اپنے کاروبار میں کمائی میں کہ ہمارا جو پیسہ آئے گا یہ علائق کرمت اللہ علیہ کے کے فروغ کے لیے جہاں جہاں جہاد ہوگا جہاں جہاں جن کے پھیلاؤ کی کوششیں ہوں گی ان کو ہم وہاں تک پہنچائیں گے تو آپ کی جہاد کی نیت ہوگی اس کے بعد صدقہ خیرات کا عمل ہے اس کی آپ نے نیت کی تو صدقہ خیرات کی نیت آپ کی کوئی نیت بھی نہ ہو اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں ہمارے بڑے بیچ میں مولوی صاحبان بان می ہیں ہمارے ساتھی گئے ہوئے ہیں نا سب سے زیادہ کس پیسے کا سواب ہے کون سا وہ خرچہ ہے جس کا سب سے زیادہ سواب ہے کسی کے دل میں خیال آئے گا درد علم کو چندہ دہنا جہاں علم پڑھایا جاتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے گا کسی ہاتھ میں چندہ دہنا جہاں پر سب سے زیادہ سواب جو ہے وہ اپنے بال بچوں کے ضروری نان نفقے کا ہے تعیش نہیں ضرور سہولت زندگی کے درجہ ہے ہیں ضرورت سہولت تائش ضرورت ضرور سے ہے اس کو نہ پورا کرنے سے آدمی کو ضرور ہوتا ہے آدمی کو نقصان ہوتا ہے اور سہولت کے آدمی کی ضرورت پوری آسانی سے پوری ہوگی تکلیف نہیں ہو رہی اس کو اور تعیش ایسے چیز لازمی پڑ گیا جس کی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا خام خزایا کر رہا تو آپ ضرور سہولت کے لیے اپنے بال بچوں کو جو نفقہ دیتے ہیں سب سے زیادہ سوا اخراجات میں سے اس کا ہے اے یا علوم میں عمر فاروق عدل کا کون لکھے ہوئے کہ جس وقت میں گھر والوں کے لیے سودا وغیرہ خریدنے کے لیے بازار گیا ہوا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میری موت اس وقت آئے کیونکہ اتنے فضیلت والے عمل میں میں گیا ہوا ہوتا ہوں کہ اس وقت موت بہت اچھی کی موت ہے کبھی آپ نے نیت کی سودا لانے کے لیے کہ ہم اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس کا اتنا گروسو بال بچوں کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی کیا, سے یہ بیان شروع کیا نا... اس کے بعد نیت کی ہے الحمدللہ للہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ہیالو میں اس کو پڑھا تھا تو اس کے بعد فضل لانے کے جب میں جاتا ہوں تو اس کی میں نیت کرتا ہوں کہ وہ جو وہاں میں کر رہا ہوں اس پر اتنا اسفاع ملنا ہے کہ مجھے فاروق رضی اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے تمہارے ہاتھ تعطل نہیں ہے معطل ہونا نہیں ہے یہ انگریزوں کا پتپا ہے جو کہ ناقص ہے اور ناپختہ ہے روسو ہے یا والیر ہے یا وہ کیا ہے فرائیڈ ہے کیا ہے انصاف کے فلسفے ناپختہ ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر جو ہے یعنی وہ کچے ہیں اور ان پر تھوڑا سا کوئی دانشورانا ان پر اعتراض کیے جائیں تو جن کے پاس جواب نہیں ہے بعض فضل تعالیٰ وہ فلسفہ جس نے چودہ سال سے انسانوں کو شکست دے رکھی ہے وہ جس کا جواب کوئی نہیں لا سکے وہ تو قرآن ہے وہ تو قرآن ہے جن کا کوئی جواب نہیں لا سکے تو خیر عرض یہ ہے کہ حیات طیبہ اللہ تو بار پورا دنیا میں دیتا ہے امال کے نتائج میں اس لیے میرے بھائی جو آپ ساری بات اور پھر سارے جو میں نے آپ کے یہ دلچسپی کے مضامین بیان کیے اس ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے کو رسنانے کے لیے اور آپ سے غیر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم چیز اس دنیا میں وہ انسان کا عمل ہے لہٰذا اس بات کی نیت کر اس دنیا میں رہتے ہوئے میرا عمل ضائع نہ ہو میرا عمل خراب نہ ہو گاڑی ٹوٹ گئی تو گر جائے گی دوسری مل جائے گی مکان گر گیا دوسرا مل جائے گا نوکری چلے گی پھر بندوبست ہو جائے گا قسمت کی روزی مل کر رہے گی اگر ساری فضل پر جل باری ہو گئی کچھ بھی نہ رہا تو پھر بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی لیکن عمل ضائع ہو گیا تو اس کا پھر کوئی مداوع کو علاج نہیں ہو سکتا تو زندگی گزارنے کی نیت کرنی ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کی یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ کے طریقوں کو پورا کرنے کے لیے اور نا مال کو حاصل کرنے کے لیے اس زندگی کو گزاریں گے اور یہ وہ بنیاد ہے جس پر اللہ آپ کی دنیا کو بنائے گا اور دنیا میں بقدر ضرور لگیں گے دنیا میں لگنے کی بھی نیتیں ہیں ایک آدمی صبح جاتا ہے تو کہتے ہیں کل ہے کل کے کاروبار میں یہ جھوٹ مچھ تو نہیں ہو سکا تھا یہ دھوکہ میں نہیں کہ سوچتا ہے یہ کاروباری کہ آج جو ہے تو میں وہاں پر جا کر یہ یہ ترتیبیں اختیار کروں گا اور ایسے ایسے لوگوں کو پھانسوں گا ایسے ایسے گہروں گا لوگوں کو ہاں جی میں آپ کو صاف کہہ دوں پیسے کما کر اس پر حج کے لیے جانا یہ آسان ہے لیکن پیسے کمانے میں سچ بولنا یہ مشکل ہے ٹھیک ہے اس کو کماتے ہوئے سچ بولنا یہ مشکل کام ہے بہت مشکل ہے اور جو کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک دل پر ہاتھ رکھ کر میں اس بات کو سنو اور ایسا آج جو کر کے آئے ہو اس ہفتے میں جو کر کے آئے ہو جو کل کرنے کی نیت رکھے ہوئے ہو اس پر گار ڈالو تو ہر ایک آدمی اپنے آپ کو معلوم کر لے گا اور دوسرا آدمی جاتا ہے کہ اللہ کا ہو میں روزی کمانے کا ہاں جی؟ کسب ال تم بادل فریز کیا پہلے لال روزی کمانا یہ فرائض کے بعد فریضہ ہے وہ شریعت میں تو بہت راہمتیں گی کہ ایک آدمی کے بال بچے بھوکے ہیں تو اس کو فرض نماز پڑھ کے فوراً جو ہے تو نوافل کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر ان کی روزی کمانے کے پیچھے جانا چاہیے پاس کیسے مجبوری کے آلات آ گئے جب کہ روزی کمانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو جو ہے یعنی اس کو اس کو جماعت نصیب نہیں ہوتی ہے کہ اگر وہیں پر بھی روزی کمانے کے دوران اپنے فارغ کر کے نواز اگڑ کے نماز پڑھے گا اگر یہ کھیت میں گیا اسے اکیلے وہاں پر دی اور نماز پڑھی اس کو پچاس نمازوں کو سواب ہوگا جبکہ جماعت کے ساتھ پچیس سو ستائیس آئے گا اور لگڑے کاٹنے کا جنرل کو گیا ہو تو کوئی نہیں جس سے آزادی اکیلے نماز پڑھی تو اس کو پچاس نمازوں کا سواب ہوگا چلیے تو رحمت ہی رحمت ہے سبحان اللہ تو نیت ہے اس میں کہ نیت کے ساتھ آدمی دنیا کو دین بنا دیتا ہے اور نیت کے خراب کرنے سے آدمی دین گوشت نے دنیا بنائے بنایا ہوتا ہے اور اپنے دین کو ضائع کر لیتا ہے اور اپنی آنکھوں کو تباہ کیے ہوئے ہوتا ہے نیت کے بدلنے سے تو دوسرا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی نیت سے جاتا ہے خدمت خلق کی نیت سے جاتا ہے وہاں سچ بولنے کے لیے جاتا ہے انسانوں کو سخت پہنچانے کے لیے جاتا ہے اس نے کہا کے بروزے قیامت سچا تاجر تاجر سلوک مانبینبین اور صدیقین مان یہ امبیال مسلاد اسلام اور اللہ کے ساتھ ہوگا ایک دو بار میری بلو بی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے پاس کا کافی سارے معلومات تھی وہ میرا خیال تھا کہ براہ راست میں سنوں گا تاکہ پھر آگرہ لکھنے کے لیے میرے پاس براہ راست مواد ہو تو انہوں نے مجھے سنائی اس میں ایک یہ بات سنائی انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سیٹھی کریم بخش صاحب ہوتا تھا ہو سکتا ہے پرانے لوگوں کو یاد ہو اس کا نام سنا ہوگا یہ وہ آدمی ہے کہ اسلامیہ کاری کی خوبصورت مقصد جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ اس نے بنائی ہے اور وہ ایک کتاب ہے اس کا کیا نام میں لیا کرتا تھا حوالہ دیتے ہوئے منیر منی اس کا نام بدری منی ہے کہ مہا منی ہے کہ یہ پیرمیر علی شاہ صاحب کی سوانی عمری ہے کسی مریت نے لکھی ہوئی ہے کیا نام کتاب کا ملیا تھا چلو بھول گیا یاد آ گیا پھر میں ہو کر اور واقعہ لکھے ہوئے کہ انگریزوں نے سارے پشاور کے سرمایہ داروں کو کہا کہ چند لاؤ کہ ہم کالے یہاں بنانا چاہتے ہیں انہوں نے خط لگا وہاں پر یہ سیڈی کرنی بس صاحب نے کہ حضرت صاحب انگریز چندہ مانگ رہا ہے اگر چندہ نہیں دیتا ہوں تو میں بڑا کاروباری ہوں پشاور کا میں پھر کیسے وہاں پوکھر گزاروں گا اور اگر دیتا ہوں تو انگریز تعلیم کا ادارہ بنانا چاہتا ہے جیسے سے گمراہی پھیلائے گا اور اپنے ایجنٹ تیار کرے گا تو میں کیا کروں تو میں جواب میں لکھا کہ آ... میں دعا کرتا ہوں آپ سوچتے رہیں کوشش کرتے رہے اللہ تبارک تعالیٰ کوئی بہتری کی صورت نکالے گا تو کہ بس وہ خطایا نہ کوئی غور کیا, کیا اس کے کی دل میں بات آ گئی وہ آیا اس نے ان کو کہا کہ, کہا لگا کہ آپ بنا دیں مسجد آپ کے لیے میں بنا دوں گا تو یہ مسجد اس نے بنائی ہے پھر دوسرا واقعہ بھی یاد آ گیا وہ بھی آپ کو سنا دوں پھر وہ کرتے ہیں اللہ بیان ختم کرتے تھے لمبا یہ اس کا جب سگ بنیاد رکھا جا رہا تھا تو یہ مشورہ ہوا کہ اس کے سگ بنیاد رکھنے کے لیے عاجی صاحب عاجی فضر وایت رنگزئی رحمت اللہ علیہ کو بلایا جائے تاکہ وہ دیکھیں گے انگریز مسلم بنا رہا ہے دارالعلوم بنا رہا ہے اس کا نکال بھی جا کر دیکھیں خوارے کے سامنے لکھا ہوا ہے دار العلوم اسلامیہ لکھا ہوا ہے اس کا نہیں لکھا ہوا دار العلوم اسلامیہ لکھا ہوا ہے اس پر ابھی بھی وہ ہے ابھی اب جو مدرسوں کی لسٹ بنی ہے نا جی. تو اس میں اب بھی اس نے جیت لیے تو اس میں اس نے کہا کہ یہ دیکھے گا گڑ ہے ہمارے خلاف کی مدرسے بنا رہے ہیں مسجد بنا رہے ہیں تو یہ تو جب سنگ بنیاد رکھنے کے نیا اس کا سنگ بنیاد عجیب خدوبائی صاحب نے رکھا ہے یہ آج سے آ, کوئی تیس اکتیس سال پہلے ایک اسی سال عمر کے آدمی سے اس وقت اس کی عمر اسی سال تھی میں نے یہ بات سنی ہے جو آپ کو بھی بیان کر رہا ہوں <تصفح> اگر یہ بات کرنے والا آدمی تھا اسی سال اس کی عمر تھی تو اس نے کہا کہ اس سنگ بنیاد کے واقعے میں میں تھا جب حاجی صاحب آ اپنے مجاہدین کے ساتھ گھوڑم پر سوار تھے تو یہاں کر اترے اور جب سنگ بنیاد رکھنے کے لیے آگے بڑھے تو انگریز گورنر آیا تو آئی سے نے کہا سر کے پکے سوکھ دے داگری گورنر لگوا رہا ہوں تو اس کی طرف پیٹ کی اور بناد رکھا اور روانہ ہو گئے جب روانہ ہو گئے تو یہ جو یہ یونیورسٹی جی کا ایریا جو ہے یہاں یہ چوک ہے اس کا ٹاؤن والا چوک ہے اس کے قریب جو ہوئے تم نے کہا سب ملا بولا جی منوش میں تو شیخان پر دماغ پر لوگ باز لوگوں نے گھوڑا گوڑا ان کے ساتھ اس نے دیا. وہ دو گھوڑے بجمن سے نکل کر آگے ہو گئے اور پیچھے جو تیس چالیس مجاہدین تھے اپنے گھوڑے وہ اپنا اسی طرح کو بنائے ہوئے چل رہے ہیں جب کچھ آگا پر پہنچے تو نے گھیرا ڈال دیا گرفتاری کے لیے جب گہرا ڈالا مجاہدین کو تو دیکھا باقی سارا مجاہدین تاجی صاحب بیچ میں نہیں تھا اس کو پہلے اللہ کشان کے کشپ ہو گیا اس کو کچھ اور ان نے جی اپنے اس کو مجاہدین کو نکال کر اور او او او او نکل کر چلے گئے پسندوں پر باقی مجاہدین گرفتاری کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور راجی صاحب ان کے ہاتھوں سے نکل گئے پتہ عاجی صاحب نے کیا دعا کی ہے کہ خود تا کال میں اس کا کے مقابلے میں سنڈا کے بلاد صاحب نے جو تو دار دارالعلوم بنایا جو اب بھی ہے یہ جو درمیانی سڑک ہے نا اس پر آگے جائیں تو اندر وہ دار دارالعلوم ہے یہ سنڈا کے ملاز صاحب کو بنائے ہوئے ہیں کہ انگریز اگر اپنا مرکز بنا رہا ہے تو ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنا مرکز بنائیں گے تو خیر و واقعہ میں آپ کو جو سنا رہا تھا وہ تاجر صدوق کا سنا رہا تھا سچا تاجر کیسا ہوتا ہے تو ہمارا بیج گھر سا نو واقعات میں کہا ڈاکٹر صاحبہ صدر دا سن میں سیٹھی گدین بخش سیب سے کبر اس پر جلدی اس کی وفات کے اٹھارہ سال بعد کھلی سی اور دیکھا صحیح سالم پکے پرو تو اور باندھے وے جوانے کے کا کے پانی تھا وہ پر تھا اور صحیح سالم پڑا ہوا تھا اور سنایا رحمان بابا کے قبر کے کھولنے کے واقعہ سنایا اس نے کہا کہ وہ صحیح پڑا ہوا تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہے تو سب تو اس نے سنا تو اس نے کہا کہ رحمان بابا دیوان کے وہ شہر ہے خورتو نہیں ہوا کو امانت, امانت, آمانت ہاں ہاں امانت کا دلحس خور کی پوتھو کچازان کو امانت کیا امانت کا جان پدا دنیا پر کیا پر امانت کا پڑا ہر پر مت قبر میں امانت پڑا ہوا ہوگا جس نے دنیا میں بھی زندگی کو امانت کیا سبحانت. خان خدا سنا دیر وقت ہی بنا تھا حاصل ہم کھڑے ہیں مذہب ان کا بہت کیا حاصل بھی ہو جائے لیکن حاصل کیسے ہوں اب ایک آدمی تھا کہ نیوز والا جنہیں ہو آخر مسکے ماتا یادی کی دانا لے گیار یہ لگے ہوئے ہیں اور تیس طرح کہا کہ ان پڑھ سڑا کاری دے تو اسے پتا چیک میں وہ ڈرامہ بنے گی اس میں لکھوان لیا گیا کہ ان پڑھ آدمی کو کیا پتہ ہے کہ ڈرامہ ڈرامے کا تھیم کیا ہوتا ہے پلاٹ کیا ہوتا ہے اس کا اس میں نظریہ کیا ہوتا ہے اس کا لوگوں کی مانتا ہے صاحب نے بلایا کہ آپ نے شارٹیج کی لسٹ بھیجی ہے تو آدمی کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو میں نے کہا نہیں چھوڑ رہا رہ دیکھو یہ ففٹی پچاس فیصد اس کی کم ہوتی ہے نا وہ کبھی پاس کر ڈالا کیا تو کیا پتا ہوگا کیا, اس کیا پتا ہے تو میں نے جا کر وہ دیکھنا کو داخلہ لینا ہوتا ہے ڈاکٹر والے جڑے یہ میڈیکل کالج کی داخلی اندر کالا زالے زورے پھر ہی پانچ سال کے پھر وہ اس کو جھٹکے لگتے ہیں اس کے بعد بنتا ہے اس ماحول میں رہتا ہے اور لوگوں کی مانتا ہے اس اسے مجھے پرنسپل صاحب نے بلایا کہ آپ نے شارٹیج کی لسٹ بھیجی ہے تو یہ آدمیوں کو کار میں نہیں چھوڑ رہے ہو تو میں نے کہا نہیں چھوڑ رہا ہو اسے اس میں نے کہا دیکھو یہ ففٹی پچاس کی سات سے اس کی کم ہوتی ہے نا وہ کبھی پاس نہیں ہوا کرتا پر کیلا ماشاءاللہ رہے ارے کوئی ہو جائے کہ بطور میرا تجرب ہے یہ. اور جس کی چالیس سے کم ہوتی ہیں پھر وہ سال بھی نہیں پاس ہوا کرتا دوسرے سال پاس ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے جی بس اب جیسے تم کہتے ہے بات ایسی ہے باتیں ہیں. تو یہ باندھ کا چلنا ہوتا ہے بارہ سالہ نے اصلاح کے لیے بھی نظام بنایا ہے اصلاح کے لیے بھی نظام بنایا وہ آج بھی حفظ نہیں ہے وہ دم ساحد کو پڑھتا کہ اس نے جس کو پورا کیا ہمارا مانفافی حفظ صاحب کو پڑھتا تو اس کی میں آپ کو تفسیر سناتا یہ اس کے لیے تربیت کے نظام پھر بیت ہونے کا کی ترغیب ہے اس میں تو اس کی پرتا بند رہنے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی پابندی ٹوٹنے کا کیا نقصان ہے سارا کس ہے اس میں تو اسلحہ کے نظام میں آنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ڈھونڈنے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے یعنی پہلے جو ہے تو وہ اس وقت یہ ہوتی ہے کبھی چڑیا جب ان کے بچوں کی پرورش مکمل ہوتی ہے نا مر گئے دکڑ کے دا آنے. تو دوسری کیا چیز ہوتی ہے خارو خارو کارو کارو سوار خارو کھارو نہیں جب بچے کو دیکھ لیجیے آ کر دیکھیے پر اس کے مکمل ہو گئے وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر کیا کرتی ہے چونچ اس کو اس طرح گرا دیتی ہے نیچے جب وہ گرتا ہے تو خود بخود پر کھلتے آگے تو یہ پہلے آ اس کو ایسے کرنا دے دے, دے کر کو سہارا دیتی ہے گرنے سے بچاتی ہے اس کو یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایسے کرنا ہے پھر وہ پر ایسے, ایسے کہ مارتا ہے ہلاتے ہیں ہم پھر اس کو دادوں جاتے جب میں پر لا رہا ہوں تو میں تو گر نہیں رہا ہوں اوپر چڑھ رہا ہوں پھر خیر اس کو جب وہ زیادہ نہیں کر سکتا تو اس کو بتا دیا ایسا سے آ کر شاخ پر بیٹھ جاتی ہے تو وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر جب اس کو تھوڑا سا آرام ہوتا ہے پھر وہ پر, پر, پر, پر, پر, پر, پر اٹھتی ہے تو اس کو, اس کو کرتے کرتے کرتے کرتے اس کوڑنا سکھا دیتی ہے جب اس کو کیڑا ڈھونڈنا اس کو چونچ میں پکڑنا اس کو جب آ جاتے ہیں براس پھر اس سے فارغ ہو جاتی ہے تو ایسے ہی سیکھنا پڑتا ہے ہمارے کی جو سلاثت ہوتے ہیں اور بیٹ کے جو سلاثت ہوتے ہیں اس میں تربیت کرنے والا آدمی ساری تکالیف مردوں کے ساتھ کرتا ہے اور کسی فقیر کے میں دینا خون خون کا وہ خون نکلا تو ساتھ نے کہا کہ ایسا نکالتے ہیں فلانا آدمی جو سامنے بیٹھا ہوا تھا جو تیس سال میں ستار کے سلسلہ میں تھا لیکن شکر انگریز کی لے کر بیٹھا ہوا تھا کیا اس پر میں نے تو چکی اسے میری اپنی جگہ پھوٹ رہی ہے اس پر جب زور لگایا تو اس سے خون نکلاح میں تو شفقت کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے دینے والا عطا کرتا ہے اور دینے والا تو اللہ ہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو تقسیم کرنے پر لے کوشش کرنے کے لیے حکم دیا کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور سیکھنے والا آگے بڑھتا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ دولت عطا فرماتا ہے جس دولت کا کوئی جواب نہیں ہے زمین و آسمان سبحان اللہ کہ جنت اور جنرل کی نعمتیں یہ تج نماز اور طرح عمل کا بدلہ نہیں ہے یہ اس کا بدلہ نہیں ہے یہ تو اس پر انعام ہے اس کا بدلہ تو خداطلال ہے اور کیا کہ جس وقت آخر میں اللہ تبارک فرمائے گا اپنے دیدار کے بعد بھی جب دیدار بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد جس وقت اللہ تبارک فرمائے گا کیا میں تم سے راضی ہو گیا تو یہ وہ خوشی ہوگی کہ ساری جنت کی نعمتیں اور حور و کسور کو اس نے جماعت اور ساری کی ساری چیزیں اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی اسے اتنی خوشی ہوگی اور اتنا اس میں آدمی کو لطف پائے گا اسنے. تو اس کی نیت کریں اس کی طرف ہم آگے پڑھیں اس کو حاصل کریں ایک دو دن میں بات حاصل نہیں ہوا کرتی ایک آخری وقت کے چھوٹے سے دعا کرتے ہیں ہم اسکول میں پڑھتے تھے نو دسویں پڑھتے تھے تو ہمارے ڈیڈ صاحب جو تھے وہ فوج کے ریٹائرڈ عملدار تھے ان نے کہا ڈیڈ صاحب کو ٹریننگ کے لئے لے گئے ہم نے کیا ٹریننگ کہا جب ناشتے کے لئے نئی چیز آئی ہے اور وہ سکھانے کے لئے لے گئے اب ہمارا ڈیڈ صاحب جو ہے کوئی ڈیڑھ مہینہ نہیں آیا خیر جب آ گیا تو پھر اس نے وہ ساتھ اپنے گدلے اور اور چیزیں لے کر آیا تھا وہ لوگوں کو سکھایا لگا کر کلا بازیاں کھائیں بڑا مزہ آتا تھا میری تو سہدی کمزور نہیں سیکھ سکتا تھا. میں بیٹھا تمہارے دیکھتا تھا تو وہ خیر کو جرماست نے اتنا تھا جی پہلے چالیس دن تو میں دوڑاتے رہے وہ چالیس دن دوڑنے کے بعد آپ کے چور اور پٹھے جو ہیں وہ فٹ ہوں گے جرمناسٹک کے لیے اس کے بتائے بغیر اگر آپ کی ہم نے کرائی تو اس باڑیاں ٹوٹنے کا اور جوڑوں کے خراب ہونے کا جوڑوں کے بے جگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہتے ہیں پہلے انہوں نے جو ہے ہمیں وہ کیا چالیس دن تک دوڑاتے رہے اس میں پٹھے درم ہوئے بدن درست ہوا اس کے بعد جو ہے تو جمناسٹک کرائی ہے تو جو ہے کیا ہے کل لگانے کا فن ہے اور روح میں جو چیز داخل کرائی جاتی ہے روح میں اندر تو اور بھی بلّہ کا سلق داخل کیا جاتے ہیں اس کے لیے بھی تو کوشش ہے تو اس کی دھیت کریں اس کو حاصل کرنے کی اور دنیا کی بہت زندگی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں برف کی ڈلی ہے پگھل جائے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور کچھ حاصل کر لیں کچھ محنت کر لیں کوشش کر لیں بہت سے پہلے پہلے کچھ حاصل ہو جائے اور جس دنیا کو ہمارا پیارا سمجھتے ہیں وہ بھی بنتی ہے اور بہت بنتی ہے اور باقیوں سے زیادہ اچھا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تھا دوبارہ کتاب سے لے کر پڑھے اس میں پیغام آپ لوگوں کو کیسے زندگی کو کامیاب بنانا ہے آخر کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے تو اس کے لیے کچھ نیت کی ساتھی ہونے سے ہماری یہ یہ فیض نمبر تین ہے اس میں پیر کے دن ایک مجس ہوتی ہے آدھا گھنٹہ چالیس منٹ کی مغرب کے بعد آپ سے کتنا دور ہے جی پیدل چل کر آئے گا آدھے گھنٹے کا رستہ ہے تو زیادہ ہے آدھے گھنٹے کا رستہ ہے کبھی آ جائے کرو جی یہ بزرگ تو وہاں ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ رہتے ہیں وہیں پر آئیں گے نا ادھر ہو گئے ہاں اس سے ملاقات نہیں ہوتی جی آدھے گھنٹے کا رستہ ہے جی دو مزار سماجی ہوتی ہیں اچھا ارجنٹ میں ہوتی ہیں اتوار کے دن اور ایک گئے تو ہوتی ہے منگل کے دن تو کچھ اپنے پر بھی ترک کھایا آج میں نے وہ دو ہزار کلو جب موٹر چلتی ہے آپ کو کندھے پر اٹھا کر پھر راضی دیتی ہے تو اس کے بعد یہ کہ مجھے لے کر جاؤ میرا تیل بدلو اور جو میری کچھ صفائی کراؤ اور میری ساری چیزوں کو صاف کرو تو پھر میں دو ہزار میل پھر آپ کی خدمت کرتی رہوں گی دو ہزار میل کے بعد اگر مجھے عادت ہے مجھے نہ دیا تو پھر اگلے دو ہزار میل کے لیے میں قابل نہیں ہوں تو ایسے یہ بدن جس نے آخرت میں جانا ہے اس پر بھی کچھ طرف کھانا چاہیے نا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمت کریں گے محمد اللہ رب العالمین المتقین و صلات السلام علی رسول محمد علی اسابی اجمائین يا ولا النوالين يا اخر الاخريين يا القوه المتينه يا رحم المساكين يا رحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ما الهكم اله واحد لا اله الا الرحمن الرحيم الا امين الله الا يا الله الحي القيوم ولا مقول للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الا خي منهم لم نما منثر محمد صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم علی وسلم ناموں اور من فضل الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی وسلم ناموں ہم پر رحمهما كما ربنا هبلنا من ازواجنا وذريهنا قرطارین جميعا للمتقين منا الله على صالح العلماء جعلته ظاهرا من بطرته هو صالح الاخیر نالا مغفرہ من ثغری کبر گناہوں کا معاف ہم یار تو کر رہے ہیں فرمانوں کی پریشانی بدو اس یہاں جام کے فرانسیس میں گھرے ہوئے یا ان کی مانا حفاظتمان کو عورتوں کی بچوں کی جوانوں کو گروڑوں کی فافا یا علوم کے ماروں کی یا اللہ جتنے پرساد جی بیٹھا کی بات کو ماحول سنا سب سے راجی ہو جائے سب کی دنیا کو فرما سب کے مال جانو لال کاروبار کے حال پر ساری عمر کے دوست فرما یا اللہ جہاں جام گرے ہوئے یا علوم کی مانا کی عورتوں کی بچوں کے جوانوں کی گڑو کی فاصل یا کے مالوں کی یا اللہ امریکہ کی معیشت کو غارت فرنا یا اللہ امریکہ کی معیشت کو غارت یا اللہ امریکہ کی معیشت کو غارت یا اللہ کے گھروں میں گلیوں میں سڑکوں پر بازاروں میں دفتروں میں جہازوں میں دہلی جہازوں میں یا اللہ ہر جگہ یا اللہ تو آگ یاد کر دے یا برطانیہ کی معیشت کو غبارت یا اللہ جتنی عودی راستہ ہیں اس میں دنیا میں یا دنیا کے تینی یا اللہ امریکہ اور یا اعلیٰ برطانیہ اور ان کا چوتھا دوست ہندو بھارت والے یا لیکن تو اپنی گرفت کی شکن اور یاد کا توفار فرما اور یا لینا کہ محفوظ فرما دے اور یاد نہیں ظلم کو انجام تک پہنچا دے یا الگ کوئی بیمار ہو گھروں میں یا الگ سے شفا نصی فرما کوئی بے روزگار یا اللہ سروگار کو بندوبست فرما دے کوئی پریشان کو حال ہو یا الگ سے آفید فرما کو لبا کے زبان تعلیم جانا ہے مدد فرما یار کے جیڑ میں پڑے نکلنے کا